جب کوئی حروفِ اس میں اللہ ذات میں سے کسی ایک حرف کا بھی محرم ہو جاتا ہے وہ اہل ذات ہو جاتا ہے اور اس کا وجود متعلق پاک ہو جاتا ہے بس جو کوئی حروفے اس میں اللہ ذات کے تصور میں محو رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے اسے قیامت کے دن محاسبے سے کیا خطرہ فرمان حق تعالیٰ ہے اللہ ان اولیا اللہ لا خوفن علیہم ولام یا زنون خبردار بے اولیاء اللہ ہو پر خوف ہے نہ غم جو کوئی معرفت حروف اس میں اللہ ذات کا محرم ہو جاتا ہے اس پر دنیا و آخرت کی ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے وہ ایک معروف عارف بن جاتا ہے ظاہر خواہ و خلق میں حقیر و خوار نظر آتا ہو لیکن باطن وہ ہوشیار ہوتا ہے اور تمام اہل ارواح، انبیاء و اولیاء اور تمام اہل بھیشت اس کے مشتاق ہوتے ہیں ایسے عارف کو عارف بلا ذات حروف کہا جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ عارف باللہ اٹھتے بیٹھتے جو کام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور علیہ اللہت و السلام کی اجازت سے کرتا ہے اس کا دین و دنیا کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا جیسا کہ فرمایا گیا ہے حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں اس کی ہر حالت ہر بات ہر عمل اور ہر فعل معرفتِ الہی سے لبریز ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد تصورِ اسم میں اللہ ذات پر قائم ہوتی ہے اس کے ہر کام کی بنیاد مطلق وصل پر قائم ہوتی ہے اس لیے بظاہر اس کے کام خواہ خلق خدا کی نظر میں گناہ کے کام ہی کیوں نہ ہوں خالق کے نزدیک عین ثواب و راستی کے کام ہوتے ہیں جیسا کہ ایک مجلس میں موسا علیہ السلام اور خزر علیہ السلام مظاہر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں چنانچہ سورہ کہف میں درج ہے کہ کشتی کو توڑ کر گرک کر دیا گیا ٹوٹی پھوٹی دیوار کو درست کر دیا گیا اور بچے کو قتل کر دیا گیا اور موسا علیہ السلام کے اعتراض پر خزر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اور آپ ساتھ نہیں چل سکتے جان لے کہ خلق خدا کی کوئی چیز بھی علم آیات قرآن سے باہر نہیں خواہ اس کا تعلق بہر و بر سے ہو یا خشکی و تری سے ہو جان لے کہ بعض بزرگ بارہ سال یا چالیس سال تک ریاضت کرتے کرتے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو گئے عرش پر پہنچ گئے اور پھر عرش سے بھی آگے ہزارہ ہزار مقامات کی تیر سیر کر گزرے مقامات غوثیت و مکتبیت پر فائز ہو گئے طالب مرید بنا لیے صاحب از و جا ہو کر نام و نموس کما گئے صاحب کشف و کرامات ہو کر جنونیات و موکلات کو اپنے زیر فرمان کر لیا اور اسی کو معرفتِ الہی سمجھ بیٹھے بعض بزرگ ذکر قلب میں مشغول ہوئے اور اس کے نتیجے میں صاحب الہام ہو گئے اور لوہے ضمیر کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی کو معرفت توحید کی انتہا سمجھ بیٹھے بعض بزرگ ذکر روح میں مشغول ہوئے اور دماغ سر میں انوار و تجلیاتِ روح کے مشاہدے میں غرق ہو گئے اور اسی کو معرفتِ توحید الہی سمجھ بیٹھے یہ تمام مراتبے مخلوق ہیں ان کا تعلق درجات سے ہے اور اہل درجات اہل تقلید ہیں جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وََََََََ وسلم سے بعید اور معرفت توحيد الٰى سے بہت دور ہیں الغرض ان میں سے نہ تو کسی نے اللہ تعالیٰ کی ابتدا کو دیکھا اور نہ ہی کوئی اس کی انتہا کو پہنچا سو معرفت کیا چیز ہے توحید کسے کہتے ہیں اور مشاہدۂ قرب حضوری کیا چیز ہے سن سلک سلوک معرفت توحید الہی اور مشاہدۂ قرب حضوری یہ ہے کہ جب طالب اللہ اس میں اللہ ذات اور کلمائے طیبات لا الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کا تصور کرتا ہے تو اس میں اللہ ذات اور کلمہ طیبات کے ہر حرف سے تجلی نور پیدا ہوتی ہے جو طالب اللہ کو لا مقام مجلس محمدی صلی اللہ علیہ ول وسلم میں پہنچا دیتی ہے کہ لا مقام ہر وقت حضور علیہ اللہۃ وسلام کے مدے نظر رہتا ہے جہاں دریائے وحدانیت میں گونا گو قسم کی موجیں وحدہ وحدہ ہو کنارے بلند کرتی رہتی ہیں جو شخص دریائے توحید کے کنارے پر پہنچ کر نور الہی کا مشاہدہ کر لیتا ہے وہ عارف بلا ہو جاتا ہے اور جنہیں حضور علیہ اللہ تو وسلام پکڑ کر اپنے دستے مبارک سے دریائے وحدت میں غوطہ دے دیتے ہیں وہ گواسِ توحید ہو کر مرتبہ فنافی اللہ پر پہنچ جاتے ہیں دریائے توحید میں غوطہ زن ہونے سے بعض طالب تو سالق مجذوب ہو جاتے ہیں اور بعض مجذوب سالک اہل توحید ذات ہو جاتے ہیں اہل درجات مراتب ذات سے محجوب رہتے ہیں جو شخص لا مکان میں پہنچ کر دریائے توحید کے نور کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ لا مکان غیر مخلوق ہے اور اس کی مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہاں نہ تو دنیائے گندگی کی بدبو کا گزر ہے اور نہ ہی ہوائے نفس کی گنجائش ہے وہاں تو ہر وقت اس تغرا کے بندگی ہے لا مکان میں شیطان کے داخلے کا امکان ہی نہیں ہے الغرس لا مکان کے اندر فرمان الہی فعین متولو فصم وجہ اللہ کے مستاق تو جدھر بھی دیکھے گا تجھے نور توحید ہی نظر آئے گا معرفت توحید اور قرب حضور کے یہ مراتب صرف حضور علیہ و وسلام کی رفاقت اور شریعت و کلمائے طیب لا اللّل محمد رسول اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں یہ راہ لا مکان تحقیق ہے اس میں شک کرنے والا زندیق ہے اے عزیز جب تک طالب کے وجود کا برتن چار قسم کے ذکر چار قسم کے مراقبے اور چار قسم کے فکر سے پکر پختہ نہیں ہو جاتا وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وَََََََََََََ وسلم کی حضوری کے لائق نہیں ہوتا پہلا ذکر ذکر زوال ہے اس کے شروع کرتے ہی ادنا و ہر قسم کی مخلوق ذاکر کی طرف رجوع کرتی ہے اور بے حد و بے شمار لوگ اس کے طالب مرید بنتے ہیں جب یہ ذکر اختتام کو پہنچتا ہے تو تمام طالب مرید اس سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اس ذکر فکر سے ہزار بار توبہ صرف وہ طالب مرید ارادت میں برقرار رہتا ہے جو انتہا پر پہنچ کر معرفتِ الہی حاصل کر چکا ہو دوسرا ذکر ذکر کمال ہے جس کے شروع کرتے ہی فرشتے ذاکر کی طرف رجوع کرتے ہیں فرشتوں کے لشکر اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کرامائے کاتبین اسے نیک و بد سے آگاہ کر کے گناہوں سے باز رکھتے ہیں جب یہ ذکر ختم ہوتا ہے تو تیسرے ذکر ذکر وصال کی باری آ جاتی ہے جس کے شروع کرتے ہی ذاکر کو باطن میں مجلس انبیاء و اولیا اللہ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے جب یہ ذکر ختم ہوتا ہے تو چوتھے ذکر ذکر احوال کا آغاز ہوتا ہے ذکر احوال شروع کرتے ہی ذاکر کو تجلیات نور ذات کا مشاہدہ اور مرتبہ فنافی اللہ مقابلہ حاصل ہو جاتا ہے جب طالب ان چاروں اذکار سے گزر جاتا ہے تو مجلس محمدی صلی اللہ علہ وسلم کی حضوری کے لائق ہو جاتا ہے جان لے کہ جس شخص پر مرشد کی تعلیم و تلقین و ارشاد کا اثر نہ ہو رہا ہو اور اس کا دل ذکر اللہ میں مشغول نہ ہو رہا ہو اور اس کے دل میں اس میں اللہ ذات سکون و قرار نہ پکڑ رہا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ مشق وجودیہ کو خود پر لازم کر لے یعنی چشمے تصور و تفکر سے اپنی پیشانی پر زبان پر دونوں کانوں پر دونوں آنکھوں پر اور دل پر اس میں اللہ ہو اور سینے پر اس میں محمد لکھنے کی مشق کرے اس طرح دونوں ہتھیلیوں پر ناف پر ناف کے دائیں بائیں اور پسو پیش پر اور دونوں پہلوؤں پر اس میں اللہ ہو اور سر و دماغ کی چوٹی پر اس میں ہو لکھنے کی مشق کرے کیونکہ اس طرح جب وجود پر تصور سے اس میں اللہ ذات لکھنے کی مشق کی جائے تو صاحب تصور کا وجود نور بن جاتا ہے اس پر اسماعی اللہ ذات غالب آ جاتے ہیں اور اس کے سارے وجود میں اس میں اللہ ذات کی تاثیر جاری ہو جاتی ہے اگر کوئی چاہے کہ اس کا ایمان کسی بھی حالت میں اس سے جدا نہ ہو بلکہ ہر وقت روشن و تاباں تر رہے اور کبھی سلب نہ ہو اور اسے دائم معرفتِ الہی حاصل رہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ تصور اس میں اللہ ذات میں غرق رہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام ہمیشہ تصور اس میں اللہ ذات میں غرق رہا کرتے تھے اگر کسی کے وجود میں اس میں اللہ ذات سکون وقرار نہیں پکڑتا تو اسے چاہیے کہ وہ رات دن تفکر سے دل و سینہ و دماغ و چشم پر اس میں اللہ ذات لکھے چند روز اس طرح کرنے سے اس میں اللہ ذات اس کے ساتوں اندام پر غالب و قابض ہو جائے گا اور اس پر سر سے قدم تک تجلیات ذات برسائے گا اس کے وجود میں اس میں اللہ ذات سکون و قرار پکڑ لے گا اور پھر اس سے جدا نہ ہوگا اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف کر دے گا اور اس کے جملہ مقاصد پورے کر دے گا البتہ اسے چاہیے کہ وہ یقین صادق سے کام لے تاکہ مقصود کلی حاصل کر سکے جو شخص تصور سے سرد و دماغ پر اس میں اللہ ذات لکھنے کی مشق کرے گا تو سر سے قدم تک اس کے ساتھ و اندام و قلب و قالب اور تمام جسم تجلی نور بن جائے گا اس کا باطن معمور ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر رہے گا اور جو کچھ بھی دیکھے گا کلمہ طیب الا اللہ محمد رسول اللہ اور قدرت الہی کے نور سے دیکھے گا اور اسے ہمیشہ آگاہی حضور حاصل رہے گی آگاہی حضور یہ ہے کہ اس پر وہ علامہ آدم السماء آک کا علم کھل جائے گا جو کوئی قرب الٰی کی ایسی توجہ حاصل کر لیتا ہے اس کی توجہ قیامت تک نہیں رکتی نقل ہے کہ درویش پانچ قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک صاحب کشف القلوب جو ہر دل کی خبر رکھتے ہیں نمبر دو صاحب کشف القبور جو دونوں جہان کی خبر رکھتے ہیں نمبر تین اوتاد نمبر چار کتب جو ہر سات زمین و سات آسمان کی خبر رکھتے ہیں اور پانچ غوث جو عرش اور ارش سے بالا تر ستر ہزار حجابات کی خبر رکھتے ہیں چھ اوتاد کے برابر ایک کتب کا مرتبہ ہے اور چھ کتب کے برابر ایک غوث کا مرتبہ ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر رات غوث کے تین سو ساٹھ ہزار جسم پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر جسم کے ساتھ سجدہ کرتا ہے کتب نصف پیر ہوتا ہے جبکہ غوث پورا پیر ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا آدمی پیری کا دعویٰ کرے تو روز قیامت شرمسار ہوگا اگر کسی کا نفس سرکش ہو کر ہوا و حوث میں مبتلا ہو جائے اور وہ ابلیس کی موافقت اختیار کر لے یا اگر کوئی مفلس ہو جائے اور اس کا دل ظاہر میں غنی ہو نہ باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری اسے نصیب ہو اور فقر و فاقے سے تنگ آ کر وہ گدا گری شروع کر دے اور فقر استراری کا شکار ہو کر فقر مکب اختیار کر لے یا اگر کوئی طالب شکستہ دل ہو جائے اور فقیر کامل و مرشد مکمل سے جا کر کہے کہ تو واصل باللہ مرشد نہیں ہے تجھ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا یا اگر کوئی ہمیشہ بیمار رہے اور شدت مرض اسے بے قرار کر دے اور اسے نیند بالکل نہ آئے ہر وقت بیدار رہے اور ہر طبیب و حکیم اس کی نبز دیکھ کر کہے کہ یہ لا دوا مریض ہے یہ ہرگز تندرست نہیں ہو سکتا یا اگر کوئی دعوت پڑتے ہوئے رجت کھا کر دیوانہ ہو جائے اور مردہ و افسردہ دکھائی دے یا اگر کسی فقیر پر راہ سلک سلوک بند ہو جائے اور وہ مقام علیم سے گر کر مقام سجین میں آ جائے یا اگر کوئی شخص کسی کی دشمنی میں گرفتار ہو کر اخلاص کھو بیٹھے اور کوئی سبیل نہ نکلے یا اگر کسی طالب کا مرشد اس سے ناراض ہو جائے اور اس کا روشن ضمیر دل مردہ ہو جائے نقد فقط حال ہار کر بے حال ہو جائے معافرت الہی سے محروم ہو جائے اور دیوانہ ہو کر زوال پذیر ہو جائے یا کسی کی دعوت رواں نہ ہو اور وہ حالت قبض و بسط و سکر و سہو سے نہ نکل سکے یا کوئی خواب یا مراقبہ میں کفار اور مجلس اہل بدت دیکھے یا کوئی ہر وقت نیند میں ڈوبا رہے اور وہ بیداری و زندہ دلی کھو بیٹھے یا اگر کوئی فسق و فجور ظلم و ستم اور شراب نوشی سے نجات نہ پا سکے تو ان سب امراض کا علاج حاضرات تصور اس میں اللہ ذات اور حاضرات تصورِ کلمہ طیبات لا الہ اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے طریق تحقیق سے ہر ایک معاملے کو اس میں اللہ ذات کی برکت اور دعوت القبور سے سمجھا بھی جا سکتا ہے اور اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے جو کوئی اس طریق کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنا ہر مطلب مطالب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے حکمت کا یہ خزانہ عوام کی نظروں سے مخفی و پوشیدہ ہے کہ دین و دنیا پر مکمل تصرف کا یہ ایک خاص خزانہ ہے تصورے اس میں اللہ ذات کی راہ ودانیت کی راہ ہے عطے الہی کی اس راہ کا تعلق ریاضت سے نہیں بلکہ راز سے ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فیض و فضل با مشاہدہ اور بے مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کا یہ خزانہ رنج و ریاضت سے ہاتھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی اس بخشش کا تعلق محنت سے نہیں بلکہ معرفت و محبت سے ہے رحمت الٰہی کی اس راہ کا تعلق ذکر مذکور سے نہیں بلکہ قرب حضور سے ہے لطف الٰہی کی یہ راہ تفکر سے نہیں بلکہ فنائے نف سے ہاتھ آتی ہے شرف اولیاء اللہ کی اس راہ کا تعلق طلب دنیائے مردار سے نہیں بلکہ استغراق فی اللہ توحید و دیدار سے ہے یہ راہ دعوت دعا کی راہ نہیں بلکہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی دائمی حضوری کی راہ ہے یہ راہ رجت کی نہیں بلکہ جمعیت کی راہ ہے یہ جملہ مقامات ذات اس وقت کھلتے ہیں جب نفس کی مخالفت میں تفکر کی انگلی سے ناف اور کلب سے سر و دماغ تک ستر مرتبہ اس میں اللہ ہو ذات لکھنے کی مشق کی جائے اس طرح مشق وجودیہ کرنے سے کل و جز کی ہر چیز نور محمدی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے روشن ہو جاتی ہے کہ جملہ مقصود جمیت و مارفت و توحید الہی تصور اس میں اللہ ذات میں پناہ ہے اس میں اللہ ہو کے چار حروف ہیں جن کے تصور سے وجود میں چار دریا جاری ہو جاتے ہیں ایک دریا توقل، دوسرا دریا ترک تیسرا دریا توحید اور چوتھا دریائے معرفت جو کوئی ان چار دریاؤں میں غوطے کھا لیتا ہے عارف بلا فقیر ہو جاتا ہے ایسے مرتبے کا صاحب قوت و صاحب ضرب و صاحب قدرت اور نور الحدا ذاکر صرف عارف قادری ہی ہوتا ہے ابیات اس کے وجود میں تصور اس میں اللہ ذات کی تاثیر آ جاتی ہے وہ دونوں جہان کا امیر ہو جاتا ہے تصور اس میں اللہ ذات کا نور آفتاب سے زیادہ روشن ہے اس کی موجودگی میں کسی قسم کا حجاب باقی نہیں رہتا تصور اس میں اللہ ذات کے قلبے سے نفس مرغوب ہو کر فرما بردار و تاب غلام بن جاتا ہے اور صاحب تصور سے ہم سکن و ہم کلام ہوتا ہے نفس کی شناخت تصور و توجہ ہی سے ممکن ہے کہ تصور اس میں اللہ ذات سے نفس فنا ہو جاتا ہے حضور علیہ اللاط و کا فرمان ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا تصور اس میں اللہ ذات کے قلبے سے قلب کو قربِ الٰی کی قوت و قدرت حاصل ہوتی ہے اور روح کو نور ذاتِ الہی کی لذت نصیب ہو جاتی ہے اور روح قید نف سے آزاد ہو جاتی ہے تصور اس میں اللہ ذات کے قلبے سے سر کو گونا گون انوار ربانی اور اسرار پروردگار دگار کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تصور اس میں اللہ ذات کے غلبے سے صاحب تصور لا یہتاج و بے نیاز صاحب راز فقیر بن جاتا ہے تصور اس میں اللہ ذات تصور اس میں محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور تصورِ کلمہ طیب سے صاحب تصور کو ابتداہی ہی میں دو علوم حاصل ہو جاتے ہیں ایک علمِ ظاہر جس کا تعلق عبادت ظاہر سے ہے اور دوسرا علم باطن کہ جس کا تعلق معرفت توحید اور نور ذات کے مشاہدہ سے ہے چنانچہ فرمایا گیا ہے علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم معاملہ اور دوسرا علم مقاشفہ یہ دائرہ ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے جو کوئی ایسی توجہ حاصل کر لیتا ہے اس پر بلا تعجب عرش سے تحت الصراء تک ہر زیر و زبر منکشف ہو جاتی ہے یہ راہ پڑھنے پڑھانے سے ہاتھ نہیں آتی کہ یہ مرتبہ فقر ہے جس آدمی کو یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے وہ ہر ملک و ولایت پر غالب آ کر صاحب بست و کشاد و صاحب اختیار امیر و مالک الملکی فقیر بن جاتا ہے وہ جسے چاہے ملک کی بادشاہی بخش دے اور جسے چاہے معزول کر کے ملک بدر کر دے ایسے معاملات فقیرے اہل ذات کی مرضی پر منحصر ہوتے ہیں جیسا کہ فقیر باہو فنافی ہو ہے ایسے فقیر سے ڈرتے رہو کہ ہر قسم کے خزائن دولت کا تصرف اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یقین جانئے کہ اس مقام میں تاج الانبیاء کا نقش یہ ہے اگر کوئی عمر بھر یا صرف ایک بار اس نقشے اس میں اللہ ذات کو تفکر و تصور کے ذریعے اپنے وجود پر لکھنے کی مشق کرے تو قیامت تک اس میں اللہ ذات اس کے ساتھوں اندام سے جدا نہیں ہوگا اور اس پر وہ تاثیر کرے گا کہ اس کے لیے حیات و موت برابر ہو جائیں گے جو کوئی اس نقش کو دماغ کی چوٹی پر لکھے گا اس پر اسرار محبت مشاہدہ حضوری اور مراقبہ معراج و ملاقات کھل جائے گا یہ عمل سینے پر کرنا ہے اس لیے اس میں اللہ ذات کے اس نقش سے تذکیہ نفس تصفیہ قلب تجلی روح اور تجلی سر حاصل ہوتا ہے اور یقینا عارف اس سے واقف ہیں اس میں اللہ ذات اللہ ہو اس میں اعظم ہے اس میں لاہے موظم ہے اس میں لاہو مکرم ہے اور اس میں ہو عظمت عظیم ہے یہ اسماء مبارکہ یکبارگی حضور خدا میں پہنچاتے ہیں اور پہلے ہی روز پر نور حضوری کے اس انتہائی درجے پر پہنچاتے ہیں جہاں رجت ہے نہ کوئی غم اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ پہلے ہی روز کتب یا غوث کے مرتبے پر فائز ہو جائے اور تمام طبقات کی زیر و زبر سے واقف ہو جائے تو اس نقش کو اپنے دونوں پہلوؤں پر لکھنے کی مشق کرے حضور علیہ اللاط وسلام کا فرمان ہے جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا وما علینا ان البلاء المبین